دوسرا خط مقوقس شاہ اسکندریا اور مصر کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا وہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبداللہ ورسولہ الى المقوقس عظیم القب سلام على من اتبع الہدا اما بعد فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَتِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ الله أَجْرَكَ مرتين فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْقِبْلَةِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ ۗ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا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 اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوق سربراہ قب کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاو سلامت رہو گے اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا یہ اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر ہے لیکن اگر تم نے منہ مو موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا یہ نہیں کہا تم گناہ ہو ہوگے وہ تو ہو گئی انڈرسٹڈ ہے اہل قبط جو تمہیں فالو کر رہے ہیں ان کا بھی ذمہ ہوگا اور اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ اور ہم سے بعض باز, باز کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے بس اگر وہ مو موڑے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں یہ خط آپ نے ہاتب بن ابو بلتا کے ہاتھ بھیجا صحابی ہیں یہ بھی انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا یہ سارے سفرات سفیر پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سفیروں کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط ہاتھی دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا ڈیکوریشن پیس بنا لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوگا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تحفے میں ماریا اور سیری نامی دو لانڈیاں بھیجی جن کا قبط میں بڑا مقام تھا یعنی بہت الیٹ سے تھی کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کیا جس کا نام دل دل تھا گھوڑے اور کے بیچ میں ہوتا نا خچر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا اور سیری کو حضرت حسان بن ثابت کے لیے حبا کر دیا اس خط میں اور پچھلے میں کیا فرق ہے یعنی پازیٹو سے بات کی دوہرے اجر کی بشارت دی اور وہیں پر انجام بھی بتا دیا اور کامن گراؤنڈز سے بات کر کے بات ختم کر دی خط زیادہ مختصر ہے یہاں جی اللہ کے بندے اور رسول کی بات ہے جی اس نے بات نہیں مانی وہ مسلمان نہیں ہوا آپ کے خط کو آنر دیا ہاتھی دانت کے ڈبہ آپ کو معلوم ہمارے ہاں بھی ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں وہ بنے ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے چھوٹے اس میں مینا کاری کی بھی ہوتی ہے اور جیسے جیولری باکس نہیں ہوتے سمجھے اسی طرح کا باکس تو اس نے خط کو سنبھال کر اس میں بند کر کے عزت سے رکھ دیا جیسے ہم کیا کرتے ہیں قرآن پاک اور دین کی چیزیں بہت احترام سے رکھ دیتے اور کنفیوژن میں تھا کچھ کہ میرا خیال ہے کوئی غلط انفارمیشن تھی پہلے سے یا ایک گمان تھا بہرحال توفیق نہیں تھی اللہ کی طرف سے مسلمان نہیں ہوا لیکن آپ کی رسپیکٹ کی ایک اچھے تعلقات کے لیے اس نے جواباً ہدیہ بھیجا آپ نے ہدیہ قبول کر لیا نان مسلم نان ہاسٹائل اچھے ٹرمس اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایسے نان مسلمز جو بے ضرر ہیں آپ کو کچھ نہیں کہتے اپنے دین پر ہیں آپ نے انہیں اسلام کی بات بھی بتائی لیکن آپ کے نیبرز ہیں ہمسائے ہیں قبول نہیں کیا انہوں نے وہ آپ کو کچھ بھیجتے ہیں آپ بھی جواب کچھ بھیج سکتے ہیں لین دین ہو سکتا ہے جی تھوڑے yani, تھوڑے بھی الفاظ اگر فرق ہیں تو حسب ضرورت فرق کیا گیا ان کو یہ بھی یاد رکھیے کہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آکا جا سکتا کہ آپ ایک ہاتھ لکھ کے فوٹو کاپیاں بنا کے سب کو پوسٹ کر دیں ایسا نہیں کیا گیا ایک میل ہنڈریڈ اینڈ نائن لوگوں کو فارورڈ کر دے جی سارا توحفہ اپنے پاس نہیں رکھ لیا شیئر بھی کیا اس کو آگے بھی دیا ہاں یعنی آپ نے اس کو کونا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ اچھا تم نے اگر اسلام نہیں قبول کیا تو رکھو اپنے ہدیے مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں آپ آتا ہے آپ کے پاس بات سنتا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا تو اچھا عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو پھر مثلا آپ یہاں سے اٹھے گھر گئے گھر والوں کو کوئی اچھی بات بتائی چھوٹے بہن بھائی کو کا اچھا نماز پڑھو اس نے نہیں پڑھی پھر کیا کرتے ہیں آپ فوراً ہی اگر وہ اٹھ کے کہ اچھا یہ کھانا کھا لیں آپ کو لا کے دے تو آپ رکھو اپنے پاس کھانا تم نے میری بات نہیں مانی میں تمہارا کھانا نہیں کھاتا ٹھیک ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں سرزنش بھی سکھانا ہی شروع ہوئے ہیں اور ابھی آپ ان کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اگلا خط خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن رحیم من محمد الرسول اللہ الى کس را عظیم فارس من محمد رسول اللہ وہاں آپ دیکھیے من محمد بن عبد ورسوله الى المقوقس ہی ہاں اور اس سے پیچھے حاضہ کتاب من محمد الرسول اللہ الى الجاشی آغاز میں بھی تھوڑا فرق ہے سلام العلام تبا الہدا و امن اب اللہ کیونکہ یہ آد پرس تھے نا یہ لوگ فارس کے بادشاہ جو تھے اللہ اللہ لا و شاہد رسول فت القینسلم تسلم ابيت اثم محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ یعنی بھیجا ہوا ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام میں بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی انکار کرنے والوں پر حق ثابت ہو جائے کہ انہیں پیغام پہنچا دیا گیا تمام ہو جائے بس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوز کا بارے گنا ہوگا آیت نہیں لکھی یہ مشرق ہے پہلے کتاب میں سے نہیں ہے آگ پرست ہے پارسی ہے کیوں آیت کیوں نہیں لکھی کامن راؤنڈ نہیں تھی نا اور جی اپنی پہچان کروائی اور پھر بتایا کہ میں آپ کو اس لیے خط بھیج رہا ہوں کہ میں سارے انسانوں کی طرف رسول ہوں صرف عربوں کی طرف نہیں صرف اہل کتاب کی طرف نہیں سب انسانوں کی طرف تو یہ نقطہ یاد رکھنے کا آیا اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے تھی یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ کے ذریعے سے بھیجا رضی اللہ عنہ اور انہیں حکم دیا کہ اسے والی بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کے حوالے کرے گا ڈائریکٹ کسرا کے پاس نہیں گئے کیونکہ یہ دو سپر پاور سی نا؟ روم اور ایران. تو ان تک پہنچنا اور مشکل تھا لہذا ایک سٹاپ پہلے جو اس کا ہمسایا بادشاہ تھا اس کو بھیجا تاکہ وہ اپنے طریقے سے آگے پہنچائے یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے چاک کر دیا پھاڑ دیا اور کہا میری ریایہ میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے تکبر بھرا ہوا تھا تو اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا میں اللہ ملکہو اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے یا اللہ نے اس کی بادشاہت پارا پارا کر دی یعنی جس نے اللہ کے رسول کا خط پاڑا وہ بھی پھر برقرار نہ رہا تو بھی نہیں بچ سکتا اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے لشکر نے یعنی خود اس کی اپنی فوج نے رومیوں سے بدتری شکست کھائی یعنی تا غلبت روم کچھ عرصے میں غالب آئیں گے اور جنگ بدر کے دن غالب آگئے تو اس موقع پر یہ ہار چکا تھا پھر خسرو کے بیٹے شہرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اس کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پہ قبضہ کر لیا بیٹا نے باپ کو مار ڈالا پھر وہاں افتراق اور انتشار کا طویل سلسلہ پھیل نکلا کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یعنی طرح ختم ہو گئے یاد ہے خندق کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا وہ پیشن گوئی برہک ہو گئی کوئی خاص چیز جی فرمائیے Yes. لوگوں کو انڈرسٹینڈ کیجیے سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکیے دیکھیے کہ اگر لفظی ترجمہ آپ کہتے کہ مذکا اس میں جو اہل ماضی ہوتا ہے اس میں دونوں معنی آتے آپ نے پیشن گوئی کر دی کہ اب یہ ہو جائے اس نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا اب اس کے ساتھ کیونکہ جیسے صلی اللہ ماضی ہے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے درود بھیجا اور ایک یہ کہ اللہ بھیجے دونوں معنی نکلتے ہیں اس میں ٹھیک تو اس لیے ترجمہ یہاں اس طرح کیا گیا یعنی آپ نے اس وقت پیشن گوئی کر دی کہ اب ایسا ہوا کہ ہوا تو اس میں ایک تمبی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کریں یا آپ کے پیغام کے ساتھ اور ویسے بھی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آپ आप کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارا برا ہوگا نہیں مانا تو تمہاری قوم کا گنا بھی تم پر آ جائے گا بات تو وہی ہے لیکن کہنے کا انداز فرق ہے بالکل جن کو لکھنا آتا ہے وہ لکھے جن کو بولنا آتا ہے وہ بولیں جو دونوں کام نہیں کر سکتے نہ لکھ سکتے نہ بول سکتے وہ لکھی ہوئی اور بولی ہوئی چیزیں آگے لوگوں کو پہنچا دیں तो तो तो इस प्राँ इस प्राँ بالکل یہاں یہ تکبر کا انجام بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے ہر ہر لفظ سے حکمت ٹپکتی اور یہی کامیابی کا راز ہے فقد جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی تو یہ فن سیکھیے شاہ روم کے نام خط اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد رسول اللہ الرق الرومی اما بعد یہ اب نئی ایڈیشن ہے یا فن ادو کا بدآت اسلام اسلم اجرا کمر کرسچن تھا کسرا کا حریف تھا یعنی کسرا کے برابر کا تھا انہ كلمة نا و بین کم اللہ اب الله ولا نشر به شعیح وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آل إمران قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ اللا نعبد اللہ, اللہ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل سر سربراہ حروم کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے اسلام لاؤ اللہ تمہیں عجر دے گا اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کبھی گنا ہوگا اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائے یعنی انسانوں میں سے کسی کو اپنا رب نہ بنائے بس اگر یہ لوگ رخ پھیریں, چہرہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم نے یہ خط حضرت بن خلیفہ قلبی کے ہاتھ بھیجا رضی اللہ عنہ, اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط والی بسرا کے حوالے کر دیں یہاں بھی آپ دیکھیں چونکہ ایک سپر پاور کا بڑا ہے اس لیے ایک بیچ کے واسطے کے ساتھ آگے پہنچا رہے ہیں اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا قیصر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے مجھے خسرو کے مقابلے میں جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہر کارے دوڑائے ہر کارچی نہیں یہ جو ہوتا ہے نا پیغام لے کے جانے والے یعنی کاسد یس yes. ہر کار جیسے السلام کے وقت فرون نے بھیجے تھے نا وہ جادوگروں کو بلانے کے لیے یعنی ہر طرف لوگ روانہ کر دیے کہ عربوں کا کوئی ایسا انسان لے کر آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہو اس سے معلوم کریں کہ کون ہے وہ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا وہ لوگ سفر کرتے تھے نا وہ اپنے تجارتی اسی روڈ پر انہوں نے قافلے کو ہرکل کے پاس حاضر کیا ہرکل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے گردا گرد موجود تھے اس نے پوچھا کہ نصب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان قریبی رشتے دار ہے ہرکل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا ڈسپلن دیکھیں ان کا طریقہ کار آرگنائزیشن کام کا انداز خط پہنچا ہے اور ہو کیا رہا ہے اور کہا میں اس سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹ لانا انویسٹیگیشن کا انداز آپ دیکھی۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے کیونکہ اس کے جو ساتھی تھے وہ پیچھے اس کی ہاں یا نہ کرنے کے لیے تیار تھے اس کے بعد حرقل اور ابو سفیان میں یہ گفتگو ہوئی ہرقل تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا ہے ابو سفیان وہ اونچے نسب والا ہے حرقل کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی اور بھی کہتا ہے؟ ابو سفیان نہیں ہرقل کیا اس کے باپ دادا میں اسے کوئی بادشاہ گزرا ہے ابو سفیان نہیں ہرقل اچھا پیروی کی ہے یا کمزوروں نے ابو سفیان کمزوروں نے ہرقل یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں ابو سفیان بڑھ رہے ہیں ہرقل کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتب بھی ہوا ہے ابو سفیان نہیں ہرقل جو بات اس نے اب کہی ہے کیا اس سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کا الزام بھی دیا ہے ابو سفیان نہیں یعنی اس بات سے پہلے کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے کوئی ہے کوئی ایسا اس پر اعتراض کہا نہیں ہرقل کیا وہ بدہدی بھی کرتا ہے ابو سفیان نہیں اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا چنانچہ اس نے مزید کہا البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں معلوم نے اس میں وہ کیا کرے کر کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے ابو سفیان جی ہاں ہرقل تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی ابو سفیان جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے وہ ہمیں ذک پہنچا لیتا ہے اور ہم بھی اسے پہنچا لیتے کنویں یعنی نیچے جاتا ہے کبھی پانی بھر کے آتا ہے اور کبھی خالی ہو کے واپس جاتا ہے ہرقل وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے اس کا میسج کیا ہے ابو سفیان یہ قابل غور ہے بات کہ اسلام کا اصل میسج کیا ہے لوگوں کو سکھانے کی بات کیا ہے وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو وہ نماز سچائی پرہزگاری پاک دامنی اور سلۂ رحمی کا حکم دیتا ہے توحید انڈیپینڈنٹ تھنکنگ آبا و عداد کی تقلید نہیں نماز اللہ کی عبادت سچائی اخلاق کی بات پرہیزگاری اچھا کردار پاکدام بھی اسی طرح اور سلۂ رحمی انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک گڈ ریلیشن شپ اس کے بعد ہرکل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تم نے بتایا کہ وہ اونچے نصب والا ہے تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نصب سے بھیجے جاتے ہیں تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی یعنی صرف ایک چیز جو کامیاب ہوئی تو دوسرا ایک نقال پیدا ہو گیا اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہ طلب کر رہا ہے اس کو واپس لانے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگوں نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں ایک اہل کتاب میں سے تھا کتابوں میں جانتا تھا کہ پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوا اور تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے اور تم نے بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا یقیناً حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان پھر اس دین سے پلٹتا نہیں اور تم نے بتایا کہ وہ بد اہدی نہیں کرتا پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بد اہدی نہیں کرتے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے بت پرستی سے منع کرتا ہے اور نماز سچائی پرہیزگاری اور پاکدامنی کا حکم دیتا ہے غرضے کے جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا گمان یہ نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا عربوں میں سے ہوگا ان کے بتاتے سے ہوگا اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئی سارے آس پاس کے لوگ شور مچانے لگے اور بہت شور مچا چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلوا دیا اب آپس میں باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کپشا کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے ابو وسلم کے ننیال میں سے ایک بزرگ کا نام ہے جس کی طرف یہ منصوب کرتے تھے اس سے تو بنو اسور رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے ابو سفیان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کون ہے آپ کا پیغام کیا ہے اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالبہ کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دی ہرکل نے نامہ حضرت بن خلیفہ قلبی کو مال اور پارشہ جات سے نوازا اور پھر ہمس واپس چلا گیا کیونکہ راستے میں اس نے خط پڑا تھا اور وہاں ایک بڑے ہال میں اسمائے روم کو باریابی بخشی اور ہال کے دروازے بند کر دیے اب واپس اپنے سیکریٹریٹ پہنچ گیا اور سب کو بلا کر ان سے بات کرنا چاہیے پھر کہا اے جمات روم کیا تم لوگ فلاح و رش چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے تو اس نبی کی پیروی کر لو اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے کہ ہم یہ بات نہیں مانیں گے مگر دروازوں کو بند پایا کیونکہ اس نے بند کروا لیے تھے دروازے قیصر نے ان کی یہ نفرت دیکھی تو کہا انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ پھر ان سے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا بات بدل دی جسے میں نے آزما لیا اس پر ان ازاما نے اسے سجدہ کیا ان کے پریس جتنے بڑے بڑے آئے تھے سب نے بادشاہ کے ساتھ موافقت کر لی اور اس سے خوش ہو گئے اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی ریا کا بارے گناہ بھی اس سے کیا پتا چلتا ہے توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کی محبت انسان کو بازو کا دین سے پیچھے رکھتی ہے لالچ نہیں کرنا چاہیے ذمہ ہے کلو رائن و ہی ہر موسیقی موسیقی شخص اپنی ریا کا ذمہ دار ہے وہ اگر غلط کرے گی تو اس کی ذمہ داری جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک میں تحریر فرمایا تھا ادھر خلیفہ کل بھی مدینہ واپس آتے ہوئے حسمہ سے گزرے تو بنو جزام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا وہ بادشاہ کے جتنے بھی نظرانے تھے وہ راستے میں ہی لوٹ گئے اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی آپ نے حضرت زید بن ہارسا کی سرکردگی میں پانچ سو سوار صحابہ کرام کا دستہ روانہ کیا انہوں نے شبخوں مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں ایک ہزار اونٹ اور پانچ سو بکریاں حاصل کی اور ایک سو عورتوں اور بچوں کو قید کیا اس واقعے پر قبیلہ جزام کے ایک سردار زید بن رفا جزامی جھٹ پٹ مدینہ آئے وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے دہیا کی مدد بھی کی تھی لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دی جو لایا گیا تھا ان کی سفارش پر سب واپس کر دیا گیا yes. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بہت انٹیلیجنٹ ہو بہت لاجیکل ہو بہت بزڈ اور سمجھ رکھتا ہو بہت سے اس کے پاس مصاحب ہوں اتنے بڑے اسکالرس کا گروپ اس کے آس پاس ہو بہت بڑی سلطنت کا مالک ہو تو واقعی اس کو ہدایت کی توفیق بھی ہو جائے گی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انٹلیکٹ بھی ہے مال بھی ہے حکومت بھی سب کچھ ہے ایمان کی توفیق نہیں ہے جی ہاں یعنی ہم بعض وقت خود مانتے ہیں لیکن ہمارا ماحول ہم پہ غالب آ جاتا ہے اور ان کے پریشر میں آ کر ہم وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں جی دوشنی دوشنی دو بل تو فرون الحایات دنیا و ابقا یہ کانسپٹ اس کی نظروں سے اجل ہو گیا تھا جی ہاں انہیں دل سے تو مسلمان ہو چکا تھا وہ لیکن اظہار بھی ضروری تھا جب دیکھا کہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور سارے نفرت کرنے لگے میں سوچتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی بھی زندگی کیا ہے انہیں پتا ہے ان کے آس پاس کے لوگ ان سے سچی محبت نہیں کرتے اور سچے وفادار نہیں ہیں ادھر صحابہ کرام کو دیکھیے کیسی وفاداری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ادھر یہ لوگ ویسے سجدے کر رہے ہیں خوش آمدید ہیں سارے لیکن جب ان کی مرضی کے خلاف ایک بات کی جاتی ہے تو وہ سارے گدے کی طرح باہر نکلنا چاہتے اسی لمحے چھوڑ گئے ان کی وفاداری نہیں آزمائی گئی لیکن کتنی مصنوعی دنیا ہے کتنی بے وفا دنیا ہے اگر واقعی اس میں عقل ہوتی تو سوچتا ہے کہ جو مجھے اب چھوڑ گئے ہیں وہ کل کو کہاں میرے کام آئیں گے لیکن انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے حارث بن ابو شمر غسانی کے نام ختم ہے یہ قیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ یہ تھا شاہ غصان تھا یہ سیریا کی طرف یعنی قیسر کا ایک طرح سے نائب تھا دمشق جو موجودہ شام ہے اس طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الالحارث ابن ابی شمرل سلامن علا من اتبال ہدا وآمن باللہ وصدق و وإنی ادعوك الى ان تؤمن باللہ وحده لا شریک ملک جب قصر نہیں مسلمان ہوا تو اس کے نائب کو دمش کی طرف لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابو شمر کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ شریک پر ایمان لا تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا کیونکہ اس کے بڑے نے ملک بچانے کے لیے اسلام چھوڑا تھا تو یہاں کہا کہ تم مت ڈرو کہ تمہاری حکومت باقی نہیں رہے گی اسلام لاکہ بھی باقی رہے گی یہ خط آپ نے شجاہ بن وحب اسدی کے ہاتھ بھیجا یہ اسد خزیمہ کی طرف منصوب ہے۔ حارس نے یہ خط پڑا تو اسے پھینک دیا اور کہا کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چینے گا تکبر پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا اور حضرت اپنے وحب سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر دینا یعنی جا کے بتا دینا ہم کون ہیں اور کیا کرن اور قیسر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی مگر کیسر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا یعنی اس شخص نے اپنے بادشاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی مگر اس نے اس کو باز رکھا اس کے بعد اس نے شجاع بن وحب کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ واپس کیا یعنی اینڈ میں اس نے بھی ایک طرح سے صلح کے ساتھ بھیجا اس کو حوضہ بن علی صاحب یماما کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہی خط لکھا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم من محمد اللہ بن محمد رسول اللہ الدا طبن علیٰ اسلم تسلم تحت محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا یعنی جہاں تک گھوڑے جا سکتے ہیں یہ مطلب ہے کہاں تک جا سکتے ہیں خشکی کی حد تک یعنی پوری دنیا میں پھیل جائے گا. یہ مطلب ہے. لہذا اسلام سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا یعنی اسلام تم سے ہم اس لیے نہیں تم مسلمان کرنا چاہتے کہ تمہارا مال لے لیں بلکہ تم اپنی جگہ پر اپنے عہدے پہ قائم رہو گے یہ خط آپ نے سلیت بن امر عامری کے ہاتھ بھیجا رضی اللہ حوضہ نے ان کی عزت کی انہیں انعام سے نوازا اور حجر کے کپڑے دیے اور جواب میں لکھا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا اور میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب پر میری حبت بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں میں آپ کی پیروی کروں گا یعنی کوئی کام مجھے دینا ہے تو میں حاضر ہوں یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوسما فالتو بادا و باد معافی دئی اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو اسے نہ دوں گا وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ دین پر کمپرومائز نہ ہاں کرے اور لالچ کے لیے نہیں مسلمان ہوں کیونکہ جس نیت سے کوئی مسلمان ہوگا جس نیت سے کوئی کچھ کرے گا وہی اس کا پھل ہوگا منظر بن سا ہاکے میں بحرین کے نام خط اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو اسلام کی دعوت دی اور مکتوب الحضرمی کے ہاتھ اس کو بھیجا رضی اللہ عنہ. منظر مسلمان ہو گیا. کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے جبکہ کچھ دوسرے اپنے دین یہودیت اور مجوسیت پر برقرار رہے یعنی ملے جلے تھے وہاں کے لوگ وہ اپنے واپس اسی پہ رہے منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ سلام العلیک فتر مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو اور یہود اور مجوس سے جزیا لو اور تم جب تک درست راہ پر رہو گے یعنی مسلمان رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہدے سے معذول نہ کریں گے شاہان عمان جیفر اور اس کے بھائی کے نام خط عمان کا ہے قریب ہے کراچی سے کراس ان کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد الرسول اللہ إلى جيفر وأبد ابني الجلندا سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإنكما إن أقررتما بالإسلام بليتكما وإن أبيتما أن تقر بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخیل ی تحل بساحتکما وتظهر نبوت ی علی ملککما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جلندہ کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤس سالم رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لوگے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی تمہاری زمین پر گھوڑوں کی الگار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی یہ خط آپ نے حضرت عامر ابن الاس کے ہاتھ بھیجا جو ریسنٹلی مسلمان ہوئے تھے اعتماد دیکھئے آپ کا آپ جب عمان تشریف لے گئے تو عبد بن جلندا سے آپ کی ملاقات ہوئی عبد میں پوچھا تم کس کی دعوت دیتے ہو بن اللہ نے کہا ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر قدر گفتگو کے بعد عبد نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں حضرت امر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. دین کیا ہے اللہ کی بات ماننے کا نام اور نافرمانی سے روکتے ہیں نیکی اور صلاح رحمی کا حکم دیتے ہیں یہ جو رشتوں کو جوڑنا ہے اور صلا رحمی ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے یعنی آپ کے دین کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے بارے میں جو گواہی دی تھی اس میں بھی یہ صفت بیان کی گی تھی آپ کی ظلم اور زیادتی زنا اور شراب نوشی اور پتھر بت اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں ڈوز اینڈ اب نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف وہ بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی اور کتاب فرما بن جائے بجاہ عہدے کی ہرس حضرت عمر نے کہا اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹیں گے۔ زکوۃ کا یہی کانسیپٹ ہے نا یہ مالداروں سے لے کر غریبوں کی طرف لٹایا جائے۔ اب نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ پھر پوچھا کہ صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے تفصیل بتائی۔ جب مویشیوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی کیونکہ وہ بکریاں چرانے والے لوگ ہوں گے۔ پھر اب نے حضرت عمر ابن العاص کو اپنے بھائی جعفر کے پاس پہنچایا۔ حضرت عمر نے اس کو خط دیا اس نے خط پڑھا پھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور عمرو سے پوچھا کہ قریش نے کیا کیا حضرت عمر نے بتایا کہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ اسلام لائے تو سالم رہے گا ورنہ شہ سوار اس کو رون دیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایا کر دیں گے۔ جعفر نے کل تک کے لیے اپنا معاملہ مؤخر کیا یعنی پوسٹپون کیا کل ہوئی تو قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا لیکن اپنے نے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا اور اس کے دوسرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت امر کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا کہ جس سے چاہو تم صدقات اب وصول کر لو یہاں سے اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی وہ اس کے خلاف مددگار ثابت ہوئے یعنی جو حضرت عمر کو نہیں دینا چاہتا تھا انہوں نے اس کو پکڑا عبد اور جیفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا جبکہ بقیہ خطوط ہدیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد بھیجے گئے تھے امیر بسرا کے نام خط اس خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بسرا کو اسلام کی دعوت دی اور یہ مکتوب ہارث بن عمر ازدی کے ہاتھوں بھیجا حضرت ہارث جنوبی اردن میں علاقے بلقا کے ایک مقام موتا پہنچے تو شرحبیل بن عمر غسانی نے ان پر حملہ کیا اور ان کی گردن مار دی قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم ہے ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد امبیسیڈر قتل نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غم اور غصے کا اظہار فرمایا اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا جس کی قیادت اس کے سپرد کی گئی تھی حضرت اسامہ بن زید کی یہ لگتا ہے کہ شاید مجوسی تھے یا مشرک تھے کیونکہ ان کے خط میں آپ نے وہ آیت نہیں کوٹ کی ہوئی ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا کہ اہل کتاب میں سے نہیں تھی چلیے آج کے لئے اتنے کافی ہے سبحانک اللہ و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ